پھر اس کے بعد سات برس کر روی, سخت تنگ والے آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچلو